Thank you. dear students assalam today we are on our 33rd lecture in this series of clinical psychology aur aaj ka jo topic hai wo behavior therapy hai aapne dekha ki humne psychoanalysis se shuru karke phir neo freudians pe aaye phir hum humanistic approaches ki humne baat ki gestalt therapy ہم نے لوگو تھراپی کی بات کی ہم نے ایگزٹینشلزم کی بات کی تو آج ہم ایک ایسی تھیراپی ایک ایسی موڈیلٹی کی بات کریں گے جس کا جس کا بہت امپیکٹ ہمارے فیلڈ پہ پڑا ہے بیہیویر تھراپی کے نام سے تو آپ سب کو واقفیت ہوگی میں تھوڑی سی اس کی ایک بریف سی ہسٹری جو ہے وہ آپ کے پہ ساتھ پہلے ٹریس کرنا جاؤں گا بہیویر تھراپی کا جو آغاز ہے یہ ایکچولی بہت پرانا ہے یہ نیا نہیں ہے نائنٹین ٹوئنٹی میں پہلی دفعہ ایسے ایکسپریمنٹس کیری آؤٹ ہوئے کہ دے ٹاک آف اے چائلڈ جس کا نام البرٹ تھا البرٹ جو تھا وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کو لیب میں جس پہ سٹڈی کی گئی کام کیا گیا البرٹ کو لیب میں ایکسپوز کیا گیا ایک ریبٹ کے ساتھ جب وہ ریبٹ لیب میں آتا تھا تو البرٹ جو تھا وہ اسے کھیلتا تھا اور جب اسے وہ کھیلنا شروع کرتا تھا تو ساتھ ہی ایک لاؤڈ نوائز ایک اونچی آواز اس کو سنا دی جاتی تھی سو وٹ وٹ ہیپنڈ واز کہ کچھ عرصے کے بعد آفٹر فیو ٹرائل اس بچے کی ایسوسی ایشن جو تھی وہ اس نیوٹرل اسٹیمول کے ساتھ ایک, ایک قسم کی نیگیٹوسی ہو گئی और वो जब भी फिर उसको रेबिड दिखाया जाता था तो एकदम से उसमें एक किस्म का निर, एक न्यूरोटिक रिस्पॉन्स पैदा फियर की होनी शुरू हो गई तो इससे एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो थे जो साइकोलॉजिस्ट जो ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहे थे उन्होंने देखा कि एक किस्म की आवाज के साथ एक न्यूट्रल स्टिमुलस की कंडीशनिंग हो गई तो उसकी वजह से ایک سی نیورٹک نیوروسا اس بچے میں پیدا ہونا شروع ہو گیا سو دس واز یو نو این ایکسپریمنٹ جس سے یہ پتا چلا سائیکولوجسٹ کو کہ اگر اس طرح کی چیز possible ہو تو اس میں اس سے ایک ایک نیورٹک condition پیدا کی جا سکتی ہے دو چیزوں کو یوں ایسوسیٹ کرنے سے اسی طرح لیٹر نے ایک اور جومنٹ کیا اس میں انہوں نے ایک تین سالہ بچے کو جس کے ذہن میں کچھ آلریڈی اپریہ اور فیئرس تھے and he was of a few ان کو اس پہ ایک لیب سٹڈی کی یہ جو بچہ تھا انہوں نے یہ کیا کہ اس کو کیونکہ یو نو کچھ ایسے جانوروں سے کتوں سے بلیوں سے خرگوش سے ڈر لگتا تھا تو انہوں نے یہ کیا کہ اس بچے کو لیب میں یو uh, نو you know, بٹھایا اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک کیونکہ اس کو خوف تھا پفی اینیملس کا تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد ایک خرگوش جس کو جو کیج تھا ایک پنجرے میں بند تھا اس کو لا کے تھوڑی دور اس سے رکھ دیا اور یہ انہوں نے کام اس وقت کیا جب کہ بچہ جو تھا وہ اپنے کھانے میں انوالو تھا تو انہوں نے آہستہ آہستہ اس کا جو کیج کا ڈسٹنس تھا اوور اے فیو سیشنس اس کو وہ کم کرتے گئے کم سے مراد ہے کہ اگر پہلے دفعہ وہ دس فٹ دور تھا بچے سے تو اگلی دفعہ اس کو نو فٹ دور کر دیا آٹھ فٹ کر دیا سات فٹ تو قریب لاتے رہے تو اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کی ایسوسیشن فوڈ کے ساتھ کیونکہ فوڈ اس کے لیے بچے کے لیے ایک بڑی پازیٹیو ایکسپیرینس تھا ایک پازیٹیو بیہیویئر تھا تو اس کا وہ جو فیئر تھا آف پفی اینیمل وہ آہستہ آہستہ دور ہو گیا اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس کے لیے اٹ نو مور میٹرو فیئر رسپونس جو تھی ایسوسی اس میں یو you نو know, ایک چیز کا جو خاص خیال رکھنا چاہیے اور پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیئر یہ جو اسٹیملس ہے جس کو ہم جو فیئر جو ہے جس کو ہم دور کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنا اسٹرانگ نہ ہو کہ وہ جو پوزیٹو یو نو جو ویریبل ہے یا جو پازیٹیو ایکسپیرینس جو اس کے لیے اس پرٹیکولر سچویشن میں کھانے کا ایکسپیرئنس تھا کہ وہ اس کے لیے نگیٹو بن جائے اس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر وہ فیئر آف دا اینیمل اتنا زیادہ شدید ہوتا کہ وہ جو کھانا جو بچے کے لیے بڑی پازیٹیو ایکٹیویٹی تھی کہ وہ اتنا اس سے اثر انداز ہو جاتا کہ اس کو کھانا ہی اس کے لیے مشکل ہو جاتا تو پھر دیٹ وڈ ہیو بین اے نگیٹیو امپیکٹ یہ جو دو مثالیں میں نے آپ کو دی ون بیسڈ آن دا لائب اسٹڈی کیریڈ آؤٹینٹیسڈی کیریڈ آؤٹینٹی یہ دو مثالیں تھیں جو پہلی مثال تھی وہ کنڈیشننگ کی مثال تھی اور جو دوسری مثال تھی وہ ریکنڈیشننگ کی مثال تھی تو, تو لہذا ان, ان دو اصولوں پہ لیٹر آن نائنٹین ففٹی ایٹ میں وولپی نے یو نو ایک پوری تھیری جو تھی ریسیپروکل انبیشن کے اوپر بیس کی اور وہ پریزنٹ کی اس کی ایکچولی جو آغاز تھا اس تھیری کا اس تھیری کی میں بات آپ سے بعد میں کروں گا لیکن اس کا جو آغاز تھا وہ ان ایکسپریمنٹ سے ہوا پھر لیٹر آن مختلف سائیکولوجسٹ نے کنٹریبیوٹ کیا یو نو جس میں پیولاف سکنر وولپے لازرس پیپل I mean, جن کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اب زین میں آپ یہ رکھیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بہیویئر جو تھے انہوں نے اس سے پہلے کا جو دور تھا جس میں کہ لوٹ آف ایمفسز آن دا سب کانشیس مائنڈ آپ کو یاد ہوگا کہ فرائڈ نے وہ مینٹلزم کا کانسیپٹ you know, پرائیکالوجسٹ تھے یہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہر چیز کو سب کانشیس کے لیول پہ یو نو انکانشیس کے لیول پہ ماضی میں جا کے یو نو اس پہ ورک کرنا ضروری نہیں آئی مین دے آر تھنگس دیٹ کین بی جسٹ ورک ایٹ دا سمٹم لیول یو نو دے آر تھنگز کے لیول پہ جن پہ کام کیا جا سکتا ہے اور جس میں ہمیں کوئی سائکی کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں this was a اے آئی تھنک اے ویری بگ چینج دیٹ کیم جو یہ بیہیویئر تھیراپسٹ نے سوچ ایک نئی سوچ پیدا کی کہ, کہ ہمیں ہر چیز ہر چیز کے لیے ہمیں گہرائی میں in depth reconstructive work کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ بے شمار ہیومن پرابلمس اور کنڈیشن سائیکولوجیکل کنڈیشنز ایسی ہیں جن کو اگر بیہیویئر کے level پہ بھی اگر ان پہ کام کیا جائے تو ان کو دور کیا جا سکتا ہے ان اپروپریٹ یو نو بہیویئرس کی جگہ پہ زیادہ اپروپریٹ بہیویئر جو ہے ان کو لایا جا سکتا ہے تو سو دس واز اے بگ سارٹ آف اے چینج جو آئی اسی طرح جولین راٹر از اندر سائیکالوجسٹ جس نے سوشل لرننگ کی تھیوری جو تھی اس پہ ایک کتاب لکھی اور اس نے سوشل لرننگ کو بھی بہیویئر تھیراپی کے ساتھ ساتھ انٹروڈیوس کیا اور اس اس کا جو آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ اگر سوشل لرننگ پرنسپلس کو یو نو کوآگنیٹیو پرنسپلس کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے کپل کر دیا جائے اور انہیں پرزینٹ کیا جائے یو نو بہیورنگ فورسز کے ساتھ ملا کے تو چینج یو نو انا بیہیویئر آف پیپل اور انڈیویژلس کین بی براٹ سو سو فور یو نو اب آہستہ آہستہ پیورلی یونو پیولوین اور اسکینرین پرنسپل سے ہٹ کے تھوڑا سا سوشل لرننگ کی طرف بھی بہیویر تھیراپیس موو کرنا شروع کر, کر گئے اور انہوں نے ان اصولوں کو بھی اپنے کام میں اپنی موڈیلٹیز میں اپنی تھیوریز میں اپنی اسٹریٹجیز میں انکارپریٹ کرنا شروع کر دیا اب زین میں آپ یہ بات رکھے کہ یہ جو انیشیل بہیویر تھیراپیز تھیں ساری کی ساری He, a lot of them were based on the animal, the work that was done with the animals, in you know, in various researches. You know, there were a lot of work done with animals like dogs. You know, there were work done by with rats. You know, there, were, there was work done with rabbits. So, basically, a lot of the work that was done with these animals, how can particularly anxiety, Problems? or how can anxiety be uh, you know, be dealt with? How can fear, how can apprehension you know how can these conditions be dealt with uh, by using the behavioral principles? Now I want to talk about some traditional techniques which are behavioral therapy are which is called a broad-spectrum treatment actually you know it's an area جس میں کہ آپ ایک ایک ہی کلائنٹ کے ساتھ صرف ایک ٹیکنیک یوز نہیں کر رہے ہوتے کئی دفعہ ایک ہی کلائنٹ کے ساتھ کئی ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہوتی ہیں ڈپینڈنگ آن یو نو وٹ از دا سمٹم وٹ از دا کنڈیشن آف دا کلائنٹ ایٹ وٹ لیول آف دا پروسیس یو نو ان تھراپی ہی از لہذا اس کو ہم کہتے ہیں براڈ اسپیکٹرم تھراپی اس کی میں مثال آپ کو یوں دینی چاہوں گا کہ ایک عورت ہے اس کو پرابلمز آ رہی ہیں اپنے میاں کے ساتھ اور میاں جو اس کا ہے وہ بہت ڈومینئرنگ ٹائپ ہے کہ میرا مطلب ہے وہ بیوی بی کی سننے کو ہی نہیں تیار وہ سنتا ہی نہیں وہ اپنی سناتا ہے اور وہ بہت امپوزنگ ہے بیوی بی اس کی وجہ سے از ویری اپ سیٹ کہ جی میاں میری بات نہیں سنتا تو اس طرح کی کنڈیشن میں اگر ایک ایک کلائنٹ بہیویئر تھراپسٹ کے پاس آئے گا تو بہیویر تھراپسٹ پہلے اس کے ساتھ یو نو ایسو ٹریننگ ہو سکتا ہے استعمال کرے ٹیکنیک assertive training میں اس کو سکھائے گا ہاؤ ٹو یو نو فرملی میک اے اسٹیٹمنٹ ٹاک ٹو دا ہسبینڈ اس پروسیس پہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایسرٹیو ٹریننگ وہ سیکھ رہی ہو اور وہ اس کو یوز کرے تو کچھ اس کے اور فیئر اس میں پیدا ہو جائے فیئرز کے جی پتا نہیں میرا میاں جو ہے وہ مجھے ریجیکٹ نہ کر دے فیئرز یہ کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یو you نو know, اور بھی کئی قسم کے فیئر اس میں پیدا ہو سکتے تو جب fears پیدا ہوں گے تو پھر थेरेपिस्ट को एसेटिव ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटी जो है ये टेक्निक यूज करनी पड़ती है उसमें हो सकता है वो यू नो रैशनल मोटिव थेरेपी यूज करे हो सकता है वो उसकी एक रैशनल रिस्ट्रक्चरिंग उसके बिलीफ सिस्टम की उसको करनी पड़े तो सो so, लिहाजा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम थेरेपी इसीलिए कराती है कि क्योंकि सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी जो है वो इज नॉट एडिकोटोनफ बल्कि مختلف اسٹریٹجیز کو مختلف ٹائم پہ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے ٹو کمپلیمنٹ ایچ ادر تو یہ کمپلیمنٹ جو ہے دس آئی تھنک از اے ویری امپورٹینٹ ایلیمنٹ جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اسی طرح جب بہیویئر تھراپی میں ایک چیز جو سب سے پہلے کی جاتی ہے وہ ایک فنکشنل انالیسز کیا جاتا ہے فنکشنل انالسس سے مراد میری ہے کہ جب ایک شخص بیہیور پرابلم لے کے آتا ہے تو سب سے پہلے یہ ایس کیا جاتا ہے کہ اس کی جو پرابلم ہے وہ ہے کیا تو اس میں تین چار چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے پہلی چیز تو یہی ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ کس سچویشن میں پیدا ہوتی ہے کہ آیا خوف مثلا ہے تو آیا خوف جو ہے وہ کتے کو دیکھ کے خوف پیدا ہوتا ہے یا ویسے ہی کسی تھاٹ سے خوف پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ واٹ از ایکٹیویٹنگ پھر اس کے بعد آرگینسمک ویریبل جو ہے نہیں ورک کرتا جس کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہو اس کو دیکھا جاتا ہے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کانسیکس کیا ہے کہ ہاؤ ڈز دا پرسن ڈیل ود دچویشن وہ کرتا ہے ڈز یو بلوک ڈز یو اسٹاپ ڈزار وہ چیز اپنے آپ کو جو پرابلمٹک بیہیویئر ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے یہ جو الیمنٹس ہیں ان کو ہم بیہیویئر تھیراپسٹ جو ہے وہ ان کو اسیس کرتا ہے کیونکہ اس کی بیسس پہ پرابلم کی ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے ایک بہتر طریقے سے پرابلم آئیڈنٹیفائی کی جا سکتی ہے اور پھر اس کی بیسس پہ آگے کام کیا جا سکتا ہے سب سے پہلی جو اسٹریٹجی ہے یا ٹیکنیک جو ہے اس کو ہم سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن جو ہے یہ اس کے ساتھ دو نام جو ہیں وہ خاص طور پہ وابستہ ہے دو سائیکالوجسٹ کے پہلا نام جو ہے وہ سالٹر کا ہے سالٹر نے 1949 میں اس کے بارے میں بات چیت کی تھی اور اس پہ کام کیا تھا اور دوسرا نام جو ہے وہ وول کا ہے وول نے 1958 میں اس پہ مزید اس اس کو ریفائن کیا اور اس پہ کام کیا جو بیسک اسٹریٹجی ہے اس کو ہم ریسیپروکلشن کا نام دیتے ہیں ریسیپروکلشن سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم ایک چیز ایک فیلنگ ایک ایموشن ایکسپیرینس کر سکتا ہے وہ فار انسٹنس یا تو وہ اینکش ہو سکتا ہے اور یا وہ ریلیکس ہو سکتا ہے تو وہ اینکش اور ریلیکس سائملٹینسلی اکٹھے نہیں ہو سکتا تو ان دو سے اس چیز کو لے کے وہ آگے چلے اور اس کو انہوں نے یوز uh, کیا پرٹیکولرلی ان ہیلپنگ پیپل ٹو ڈیلیاز فیئرز اور سوشل اینزائٹیز اور اس میں انہوں نے دو تین چیزوں کو خاص طور پہ لیبوریٹ کیا اس میں پہلی چیز تو یہی تھی کہ ریلیکسیشن کو یوز کیا جائے ریلیکسیشن ٹریننگ انہوں نے اس کے لیے اپنائی اور دوسرا انہوں نے پھر मैनर उन्होंने گریجویٹڈ مینر انہوں نے وہ سچویشنز جو की जाती سچویشن उनको کی جاتی ہیں ان کو जो है تو सबसे पहले جو ہے اس میں سب سے پہلے تو ایک چیز ان میں رکھیں کہ جس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ڈیٹیل ہسٹری ہے کلائنٹ سے یو you نو know, وہ سچویشنز جو ہیں وہ ساری پوچھی جاتی ہیں جن میں وہ بیہیویئر یا وہ فیئر جس پہ کام کرنا ہو وہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ایک, ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس کی ہونی بہت ضروری ہے بیہیویئر تھیراپسٹ کے لیے اس سے پہلے کہ وہ اس پہ کوئی کام کر سکے اس کی پرسپٹیٹنگ فیکٹرس کو سمجھنا اس کے ڈیولپمنٹ فیکٹرس کو سمجھنا یو you نو know, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہیں اور پیشنٹ کو یہ سکھایا جاتا ہے ہاؤ کین ڈیل ود دوسرے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں ریلیکسیشن جو, uh, جو ہے وہ اکثر تھراپسٹ یوز کرتے ہیں کا جو method تھا وہ progressive relaxation technique کہلاتی ہے اس میں مختلف مسلس آف دا باڈی جو ہے ان کو باری باری ریلیکس کیا جاتا ہے اور بیسکلی کلائنٹ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کو یہ اویئرنس پیدا ہو کہ جب اس کی باڈی مثلا اس کا مسلز یا بازو کا جب وہ ٹینس کرتا ہے تو ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو بی ٹینس اور پھر جب وہ ریلیکس کرتا ہے تو اسے یہ اندازہ ہو کہ اوکے واٹ آر دا کائنڈ آف سنسیشنز مائی آر فیل وین اٹ از ریلیکسڈ سو بیسکلی یو نو وہ اویرنیس جو ہے وہ سیلف مانیٹرنگ کی ابیلٹی ٹو ریئلائز اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ یو نو ہاؤ ڈز اے باڈی فیل اور باڈی باڈی فیل یو نو وین اٹ از ریلیکسڈ اسی طرح یہ جو ریلیکسیشن ہے اس میں کئی بہیویئر تھراپسٹ جو ہیں وہ ہپنوسز بھی یوز کرتے ہیں hypnosis also is another way of انڈیوسنگ relaxation تو ریلیکسیشن جو ہے یہ یہ چھ سے آٹھ سیشنز جو ہوتے ہیں پہلے وہ انویریبلی ریلیکسیشن کے اراؤنڈ ہوتے ہیں چھ سے آٹھ سیشنز میں کلائنٹ کو یو you نو know, جو بیہیویئر تھیراپسٹ ہے وہ ریلیکس کرنا سکھاتا ہے جب وہ ایک دفعہ ریلیکس ہونا سیکھ جاتا ہے تو پھر ایک اسکیل سی بنائی جاتی ہے ایک ہائر آرٹ بنائی جاتی ہے اس بیہیویر کی جس کو دور کرنا ہے یہ جو ہائرارکی ہے اس کو ہم انگزائٹی ہائرارکی کا نام دیتے ہیں اور اس میں جو چیز ذہن میں رکھنے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سب سے آسان جو سچویشن ہوتی ہے اس ہائرارکی میں وہ انٹروڈیوس کی جاتی ہے اس کے بعد اس سے مشکل اس کے بعد اس سے مشکل اور آہستہ آہستہ پیشنٹ کو کلائنٹ کو اس یو you نو know, کنڈیشن کی طرف یا اس سچویشن کی طرف لایا جاتا ہے جہاں پہ اس کا جو فیئر ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے سب سے زیادہ مینیفیسٹیشن کی مراد یہی ہے کہ کلائنٹ जाता है ہو جاتا ہے جیم ہو جاتا ہے یا وہ یہ خوفزدہ اس حد تک ہو جاتا ہے کہ وہ عملی طور پہ کوئی ایکشن لینے کے قابل نہیں رہتا ہے. تو اس کنڈیشن کو آخر کے لیے رکھ لیا جاتا ہے वो इनवेरियबली 20 टू 25 फाइव आइटम्स पे कंपराइज करती है या कंसिस्ट करती है जिनको इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लो मॉडरेट टू एक्सट्रीम पे रखा जाता है लेकिन जरूरी नहीं कि ये 20 से 25 ही हो कई दफा ये इससे कम भी हो जाती है वोल पे ने एक एग्जाम्पल दी हुई है ऑफ अ स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट जिसको एग्जाम से रिलेटेड एग्जाइटी थी आई एम श्योर आप آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو ایگزام سے ریلیٹڈ اینزائٹی ہوگی تو اٹ وڈ بھی بنائی وہ کیسے بنائی اس نے بیسکلی 10 آئٹمس کی ہائر بنائی اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلا جو اس نے لیول رکھا وہ فور ڈیز بفوریشن دوسرا تھری ڈیز بفوریشن تیسرا ٹو ڈیز بفوریشن Chauta, one day before an examination. Pachwa, the night before an examination. Chhata, the examination paper lies face down before her. Sattva, awaiting the distribution of examination papers. Aathwa, before the unopened doors of the examination room. Norma, in the process of answering an examination paper. Or Daswa, on the way to the university on the day of the examination. تو یہ جو دس لیولز رکھے ورپے نے اپنے اس سکیل پہ یہ جو ہائرارکی ہے یہ دو تین چیزیں جو ہیں اس سے آئی تھنک ہمیں یہ السٹویٹ کرتی ہے جس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ جو آئٹمس ہیں اگر آپ غور کریں تو ان آئٹمس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم انگریزی میں کہتے ہیں اسپیشل ٹیمپورل پلیسمینٹ کہ جو سچویشن ہیں وہ جو ہے وہ اسپیشلی ٹیمپورلی وہ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے یو you نو know, جس طرح پہلے یو نو ایگزامیشن سے چھ دن پہلے پھر ایگزام سے پانچ دن پہلے پھر چار دن پہلے آئی مین سو اٹس بیسکلی کنیکٹڈ سچویشن ہیں اسی طرح یہ جو دس آئٹمس ہیں ہر میں تو وہ اتنے لاجکلی کنیکٹڈ آپ کو نہیں لگیں گے بیسکلی ان میں جو کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا چیز زیادہ اینزائٹی پرووک کرتی ہے کلائنٹ کے لیے تو کچھ آپ کو بلکہ یہ لگے گا کہ جس طرح ایک آئٹم تھا جی جو اگزامیشن پیپر ہے وہ الٹا پڑا ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک دیکھا کہ جو دسواں آئٹم فار تھا اس میں دوبارہ سے اس نے اس کو یہ ویژلائز کروایا کہ کہ وہ یونیورسٹی اگزام دینے کے لیے جا رہی ہے تو آئی مین سو نیسریلیڈ آن دا لیول اینڈ ڈگری آف اینزائٹی یو نو سچویشن ناٹ نیسسریلی کہ وہ کس سیکوینس میں وہ اس چیز کی طرف انسان جاتا ہے اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ دین میں آپ کو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ سسٹمیٹکلی یہ اسٹیپس فالو کیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے انسان کو ریلیکس کرنا سکھایا جاتا ہے جب وہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو وہ اس کنڈیشن میں اس کو ریلیکس ہونا سکھایا جاتا ہے جو ویژولاز کرائی جا رہی ہو اسی طرح یہ چیز جو ہے یہ آہستہ آہستہ بلڈ کی جاتی ہے اینڈ اٹس اٹ ناٹ سم تھنگ وسٹ ایکس ون سیشن آئی مینس اے سچویشن جس میں کئی سیشنز جو ہے وہ لگ جاتے ہیں جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا that you know it varies from person to person but it does take some amount of sessions to do that. Now I want to talk a little bit about this rationale, I want to talk a little bit about that. It's on the basis of counter conditioning that one is able to achieve these kind of results but different behavior therapists seem to uh, look at it in a different way kuch behavior therapists ne ye kaha ke bhai nahi uh, it's not only counter conditioning balki extinction ka process jo hai wo takes place extinction kya hoti hai extinction jo hoti hai wo ye hai ke basically aisa aisa uh, insaan jo hai wo seekh leta hai ek, ek respond to jab uske liye wo jo jo cheez uske liye خوف یا فیر پیدا کر رہی ہوتی ہے وہ ایکسٹنکٹ ہو جاتی ہے تو اس, اسی طرح کچھ اور بیہیوئر تھراپسٹ سے جنہوں نے اس کو کہا کہ بھئی نہیں یہ تو ایک ہیبیچویشن کے پروسیس کی وجہ سے جو ہے یہ لرننگ جو ہے اٹیکس پلیس اور کیونکہ جب ایک چیز بار بار کی جاتی ہے تو ایک ایک نئی عادت پیدا ہو جاتی ہے اور اس, اس عادت کی بیسس پہ جو ہے انسان اپنے فیئر پہ قابو پانا شروع کر دیتا ہے اسی طرح کچھ اور بہیویئر تھراپسٹ نے کہا کہ نہیں جو ایکسپیکٹینسیز ہوتی ہیں دے سین ٹو پلے اے ویری امپارٹینٹ پارٹ اور جب انسان کو یہ بتایا جائے کہ تم یہ چیز سیکھ لو گے تو اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک قسم کا پروگرام کر لیتا ہے لیکن آئی تھنک چیز جو ہے زین میں رکھنی وہ یہ ہے کہ پرائمرلی اٹس اے کمبینیشن آف ریلیکسیشن اینڈ سسٹمٹک ڈیسینسٹائزیشن اور زین میں یہ رکھیں کہ یہ آپ کو ہو سکتا ہے یہ محسوس ہو کہ یہ بڑا ایک مکینکل سا روبوٹک سا پروسیس ہے جس میں کلائنٹ آیا اس کو ریلیکس کروایا گیا اور پھر اس کو ویژائز کرائی گئی ایک سچویشن اس کے بعد پھر اس کو relax کرائی, گیا, پھر کرائی گئی سچویشن بٹ ان بٹوین آئی مین سیشن کے دیر آر ادر لیول آف انٹریکشن آلسو جو بہیویئر تھراپسٹ کے اور پیشنٹ کے درمیان ہوتے ہیں تو اتنا مکینکل یا نہیں ہے بٹ ایک چیز میں رکھنی ضروری ہے کہ سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن جو ہے it has been proven to be بی effective strategy to bring around change or particularly change around behaviors جہاں پہ fear جہاں پہ anxiety پیدا ہوتی ہو اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر therapist جو ہے وہ اپنے client کو encourage کرے اور وربلی انکریج کرے کہ یس یو آرگ اے گڈ جاب ایکسلینٹ یو نو ونڈرفل یو you have یو ہیو ڈن اٹ ویل یو کین ڈو اٹ بیٹر آئی مین اس طرح کی اگر پازیٹیو اسٹروکس بھی ساتھ ساتھ اگر وہ دیتا رہے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن جو ہے کافی افیکٹو ہوتی ہے میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کنڈیشنز کو آئیڈینٹیفائی آپ کے لیے کر دوں یہاں پہ systematic desensitization جو ہے وہ use کی جا سکتی ہے इसमें पोस्ट क्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज वन कंडीशन इसमें जनरलाइज एंगजाइटी डिसऑर्डर इज अनदर कंडीशन इसमें फोबिया इसमें फीयर्स आई मीन दीजा कंडीशन जहां पे ये यूज की जाती है अगली टेक्नीक जिसका मैं आप जिक्र करना चाहूंगा आपसे ये एक्सपोयर थेरेपी है एक्सपोयर थेरेपी जो है ये एक्चुअली बेस्ड है एक बड़ी पुरानी स्ट्रेटजी पे جس کو ہم فلڈنگ کا نام یا امپلوئن کا نام پہلے نفسیات میں دیتے تھے بیسیکلی واٹ از ایکسپوئر تھراپی ایکسپوزر تھراپی میں جس چیز کا ڈر یا خوف ہو اس چیز کا ایکسپوئر دیا جاتا ہے ایکسپوئر تو سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن میں بھی دیا جاتا تھا لیکن یہاں پہ تھوڑا سا طریقہ کار فرق ہے یہاں پہ ایک دم سے یو you نو know, آپ نے جیسے دیکھا تھا کہ وہ تو انزائٹی پروکنگ یو نو اسٹیملس سے ہم شروع کرتے تھے یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ بلکہ uh, ایک قسم کا فلڈ کر دیا جاتا ہے کہ ایک دم سے ایک ہائی ڈوز کہہ دیجیے آف ایکسپوزر دے دیا جاتا ہے ایکسپوجر تھراپی جو ہے دیکھنے میں آیا ہے اٹ از آلسو ایٹ یوز اینڈ از اے ویری افیکٹو وے آف آف ہیلپنگ پیپل ٹو ڈیل وتھ their fears around you know for instance you know, fear around lizards, fear around animals, you know, when uh, uh, they get thrown into that wo they experience everything in a safe environment, in a safe situation. So, they learn to then sort of deal with that. Some of the things I think very important to keep in mind. These are 5-6 points. جن کا سائیکالوجسٹ نے ذکر کیا ہے پہلی چیز جو ہے ذہن میں رکھنی وہ یہ ہے کہ یہ ایکسپوئر جو ہے یہ بہت تھوڑی دیر کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کچھ ریزنبل ٹائم کا ایکسپوئر جو ہے وہ دینا چاہیے یہ آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسپوئر جو ہے وہ بار بار جو اس کو ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے انٹل کہ وہ جو انگزائٹی ہے یا جو فیئر ہے وہ الیمینیٹ نہ ہو جائے آئی تھنک دس از اندر ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ وی نیڈ ٹو کیپ انڈ کہ ایک دم سے اس کو ختم نہ کیا جائے اس کو زیادہ دیر تک رکھا جائے اس کے بعد یہ ہے کہ جب تک وہ ہو جائے اس کو بار بار یوز کیا جائے اسی طرح تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ پہلے سے پلان کر کے کچھ گریجویٹڈ طریقے سے ایکسپوئر دیتے ہیں پہلے درمیانی ایکسپوئر ایسی سچویشن جو درمیان یو نو کیٹیگری میں فالٹ کر سکے اور اس کے بعد اس کو اور بڑھایا جائے اس کے علاوہ پیشنٹس کو کلائنٹس کو اس کنڈیشن میں کچھ دیر رکھنا چاہیے تاکہ ایک ان کا ایک انٹریکشن سا اپنے فیئر کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اپنے فیئر کے ساتھ بلٹ ہو کیونکہ ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ جو جن لوگوں کو فوبک ریئیکشن ہوتے ہیں یا یہ فیئر کی پرابلم ہوتی ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سے اس اس سے باہر ہو جائے لیکن ایکسپوئر تھراپی میں ایک چیز جس کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ان کو کچھ دیر کے لیے وہاں رکھا جائے ان ادر ورڈ یہ کہ یو you نو know ان کو ایک دم ان کی انگلی پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے ان کو وہاں سے نکال نہ لیا جائے بلکہ just let them be in that sort of a a situation for a while اور ایک پانچواں ایلیمنٹ جو جیل میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سچویشن جس کا ایکسپوئر دیا جا رہا ہے وہ ان کے لیے انگزائٹی پروکنگ ہو انگزائٹی ان کی پیدا ہو انگزائٹی یہ کیوں وہ اس لیے کہ انگزائٹی پیدا ہوگی تو کوئی نئی نی, ان میں نئی لرننگ possible ہوگی نا اگر ان کے لیے گھسی پٹی سی فلم ہوگی یا وہ ایک ایسی سچویشن ہوگی جس میں سے وہ اور گزرتے ہی ہیں تو پھر ایک نئی لرننگ ان کے لیے ممکن نہیں تو نئی لرننگ ممکن ہونے کے لیے یو you نو know, ایک ایسا لیول آف اینگزائٹی پیدا ہونا لازمی ہے اور ضروری ہے جس سے کہ وہ کچھ یو you نو know, اپنے نئی کوپنگ اسکلس کو نئے میکنیزم نئی, نئی کو وہ بروے کار new way جس سے کہ نئی لرننگ جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے بالو اینڈ سرنی انہوں نے 1988 ایک psychological treatment خاص طور پہ ایسا present کیا جو پینک ڈس آرڈر کے پیشنٹس کے ساتھ خاص طور پر یوز کیا جاتا تھا اور اس کا میں بریفلی ذکر کرنا چاہوں گا یہ جو ٹریٹمنٹ تھا یہ یہ تین چیزوں اس کے تین کمپونیٹ سے پہلا اس کا جو کمپونیٹ تھا وہ بیسیکلی ریلیکسیشن تھا ریلیکسیشن کا تو اب آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوا ہے کہ واٹ از ریلیکسیشن انہاؤس اس ڈان اور دوسرا جو ایلیمنٹ تھا وہ اس کا کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کا تھا اور تیسرا جو ایلیمنٹ تھا وہ ایکسپوئر کا ایلیمنٹ تھا इन्होंने एक नई स्ट्रैटी एक किस्म की इंट्रोड्यूस की थी टू डी विदिशन इस, इस स्ट्रैटी की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो इं इंटीरियोसेप्टिव क्यूज था उनकी आइडेंटिफिकेशन थी अब आपको पता है कि जब हम खौफजदा होते हैं या जब यू नो वेन वीरफ्रेड तो अक्सर हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो हमें ये कहते हैं जी हमें यह नहीं पता कि हमें जो अटैक है जो فوبک کنڈیشن ہماری جو ہے وہ کہیں بھی آ سکتی ہے تو لہٰذا ضروری نہیں کہ وہ فوبک کنڈیشن کسی ایک جگہ پہ ہی آئے کہ مسن فار انسٹنس وہ کار میں بیٹھے ہوئے بھی آ سکتی ہے وہ اگزام دیتے ہوئے بھی آ سکتی ہے وہ چلتے ہوئے بھی آ سکتی ہے وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی آ سکتی ہے جب فوبک کنڈیشن کئی جگہوں پہ آ سکتی ہے تو پھر اٹ از امپورٹنٹ کہ تھراپسٹ جو ہے بیہیویئر تھراپسٹ جو ہے وہ کچھ ایسے کیوز جو ہے وہ ڈیولپ کرے اور وہ سکھائے جو کلائنٹ جو ہے جو یوز کر سکے ان کو بیہیویئر تھیراپسٹ نے نام جو دیا وہ انٹیریوسیپٹیو کیوز کا نام دیا انٹیریوسیپٹیو کیوز سے مراد جو ہے وہ بیسکلی ہے کہ, کہ ایسے کیوز جو اپنے اندر انسان مانیٹر کر سکے جو فزیکل چینجز اندر آتی ہیں جس میں بریدنگ جو ہے سانس یا جس اندر کی ٹینشن جو ہے یا اگر حل خشک ہونا جو ہے یہ اس طرح کی کیوز جو پیدا ہوتے ہیں ایک کنڈیشن آنے سے پہلے ان کو انسان مانیٹر کر سکے یہ جو ایکسپوئر جو ہوتا ہے اس اسٹریٹجی میں وہ دو طریقوں سے دیا جاتا ہے ایک طریقے کا نام انوائو ہے انوائیو سے مراد ہے ایسی کنڈیشن جو ریل لائف میں دو چار جسے کیا جاتا ہے جیسا کتے کا اگر خوف ہے تو ایک دم سے تین کتے آپ کے سامنے لا کے کھڑے کر دیے جائیں تو وہ ایکسپوئر ہوگا ان ریئل لائف دوسرا جو ایکسپوئر ہوتا ہے طریقہ وہ ہوتا ہے انویٹرو جس کو ہم کہتے ہیں انویٹرو کا مطلب ہے کہ آپ کو فینٹیسی کے لیول پہ سوچ کے لیول پہ آپ کو ویژلائز کرایا جاتا ہے آپ کی امیجری کو یوز کیا جاتا ہے کہ آپ امیجن کرو کہ یو نو آپ کتے کے سامنے کھڑے ہو جب آپ کو امیجن کروایا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ان ویٹرو طریقہ تو یہ بیسکلی جو اسٹریٹجی انہوں نے ٹو ورک ودیشن دس ہیز ٹرن آؤٹ اسٹریٹجی اینڈ اٹ از یوز بائیٹ آف بہیویئر اگلی اسٹریٹجی جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کا نام ہے بہیوئر ریہرسل بہیویئر ریہرسل جو ہے یہ بیسکلی ایسے بیہیویئرز اور کوپنگ سکلز سکھانے کا ایک طریقہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کلائنٹ جو سمجھتا ہے کہ جی مجھے آنے چاہئیں جن میں وہ اپنے آپ کو ایڈیکویٹ فیل نہیں کرتا اس کا جو آغاز ہے وہ ایک قسم کا اگر ہم ہم دیکھیں تو سائیکو ڈرامہ میں موری مورینوں کے سائیکو ڈرامہ میں بھی اس کا یو نو بیہیویئرز کا سکھانے کا یو نو آپ کو مثال نظر آتی ہے یہ الگ بات ہے کہ جب سائیکو ڈراما جب کیری آؤٹ کیا جاتا تھا تو اس میں زیادہ فوکس ہوتا تھا فیڈنگز اور ایموشنز کے اظہار کا طریقہ سکھانے پہ یو نو اور اسی طرح فکس رول تھیراپی ہے فکسڈ رول تھراپی میں بھی یو نو اسپیسیفک جو بیہیویئر ہیں ان کو ان کو مختلف انداز سے کرنا سکھایا جاتا ہے تو بیہیویئر ریہرسل جو ہے اٹس اے ٹیکنیک جو بے شمار سچویشن میں یو نو از ویری افیکٹولی یوزڈ بیکاز جیسا ٹریننگ ہے یا جس نا, how to talk to a superior how to talk to somebody who is senior to you یو to ٹاک ٹو ا ٹیچر آئی مین دیر آر سو مینی بہیویئر چھوٹے چھوٹے بہیویئرس جن کو کئی دفعہ uh, کیونکہ ہم, ہم نے وہ سیکھے نہیں ہوتے تو ہمیں ان سچویشن میں بڑا خوف سا محسوس ہوتا ہے تو بہیویئر ریہرسل جو ہے وہ بیسکلی اسی چیز پہ مبنی ہے کہ چیزوں کو بہیویئر کو جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایڈیکویٹ فیل نہیں کرتے ان کے اراؤنڈ آپ ٹریننگ لے لیں ان کے اراؤنڈ آپ پریکٹس کر لیں ان کو آپ کرنا سیکھ لیں تاکہ جب وقت آئے تو آپ اس کو کیری آؤٹ کر سکے. तो बिहेवियर रिहर्सल जो है उसमें जो टार्गेट सिचुएशन है यू you नो know, उसको सिलेक्ट किया जाता है और फिर उस पे यू नो वी रेन शॉर्ट ऑफ वर्क टूवर्ड्स इट वी वर्क ऑन लर्निंग ऑफ अवियर टू कैरी आउट दैट टू कैरी आउट दैट एक्टिविटी तो बिहेवियर रिहर्सल जो है ये आजकल देखने में ये आया है कि a lot of situations a lot of students for instance you know they experience they experience situations jahan pe you know behavior rehearsal ka istemal kiya jata hai to teach them new, new ways of being So basically you know ye nayi ye new coping skills hai jo unko sikhai jati hai to in coping skills they become more apt they become more efficient in carrying out and dealing with certain situations iski ek situation jo hai وہ آپ کو یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہوگی یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ ایسی سچویشن ہے جہاں پہ پہلی جو اس کی کنڈیشن ہے وہ ہے کہ یو آرس کا سیکورٹی فار انفارمیشن اباؤٹ اے کلاس کہ یہ ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ایک طالب علم کو اسٹوڈنٹ کو ڈفیکلٹی پیش آتی ہے ٹو یو نو ٹو ٹاک ٹو دا ٹیچر اینڈ ٹو ٹاک یو نو ٹو ود ادر ادر تو وہاں پہ ہائر جو ہے اس کی وہ کچھ اس طرح کی بلڈ کی جاتی ہے کہ پہلے سیکرٹری فار انفارمیشن فورتھ ہے بیہیوئر ریہرسل کے حوالے سے آپ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پریکٹس ہے یہ بار بار کرائی جاتی ہے اس میں تھیراپسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ماڈلنگ کر کے بھی دکھاتا ہے وہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیجیے کہ ایک قسم کا ڈراما سا چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کو بار بار کرنا ہوتا ہے تاکہ دا کلائنٹ یو نو ہیز اے گڈ ہینڈل آن اٹ دا کلائنٹ از ایبل انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ لرن اٹ ویل اور جب یہ وہ تھراپی سچویشن میں یا کلینک سچویشن میں یا ہاسپٹل سچویشن میں جہاں سکھایا جا رہا ہوتا ہے ونس دیٹ از اچیوڈ اس کے بعد جو اگلا جو یو you نو know, جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اب اس کو کلائنٹ باہر جا کے جرلائز کر سکے اور باہر یوز کر سکے ریئل لائف سچویشن میں بھی یوز کر سکے پھر اس کو ریئل لائف سچویشن میں یوز کروایا جاتا ہے اور پھر کلاس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ ایکسپیرینس اس کے لیے کیسے رہے تو, تو it, it is جس پہ کہ بعد میں بھی ایک में भी بھی ہوتا ہے भी होता بھی ہوتا ہے اور ایک فیڈ بیک کا سسٹم بھی رہتا ہے اب میں جو اگلی जो अगली کی میں بات کرنی چاہوں گا وہ ایسٹنیس ٹریننگ کی ہے ایسٹونیس ٹریننگ جو ہے یہ بھی بیہیوئر تھراپی میں اکثر یوز کی جاتی ہے اور خاص طور پہ ٹریننگ کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پہ ہمیں لگے کہ یو نو سم بڈی از شاع اور سم بڈی از ٹیمٹ اور سم بڈی یو نو از ناٹ ایبل ٹو ایکسپریس ہمسیلف اور ہر ایسی کئی سچویشنز ہوتی ہیں اور آپ آئی تھنک آپ سب جو ہے آپ آپ کے آپ کئی لوگوں کو جیسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ یو you نو know, اپنے دل کی بات نہیں کر پاتے یو نو وہ اپنی فیلنگ کا اظہار نہیں کر پاتے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو آگے پروجیکٹ نہیں ایڈیکویٹلی کر پاتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو انویریبلی اس یو نو کئی دفعہ ہمارے پاس بہیویئر تھراپی میں بھی آتے ہیں تو جب ایک ایسا شخص بیہیو تھیراپی میں آتا ہے تو اس کو ایسیٹیونیس ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسیونیس ٹریننگ جو ہے وہ بیسکلی از بیسڈ آن دا فیکٹ کہ انسان کہ کلائنٹ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم اپنے اپنے آپ کو زیادہ اہمیت اٹیچ کرو تم اپنے پرسپیکٹو سے بات کرنی سیکھو یو نو اور پھر اپنی سٹیٹمنٹ دو جب وہ ایسرٹیونیس ٹریننگ جب شروع ہوتی ہے تو ایسرٹیو ہونا اب مائنڈ یو کہ کئی دفعہ ایک بڑا کنفیوژنس ہے کئی دفعہ میں محسوس کرتا ہوں لوگوں میں وہ نظر بھی آتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ ایسرٹیونیس کو اگریشن کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یو you نو know, اگر ہم اسرٹیو ہو رہے ہوں گے تو ہم اگریسو ہو رہے ہوں گے اور اگر ہم اگریسو ہو رہے ہیں تو نو نو دیٹ از نوٹ ایکسیپٹیبل وے آف یو نو دیٹس اگلی وے آف بیگ تو میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ اسرٹیو ہونے کا ہرگز مطلب اگریسو ہونا نہیں ہے اسرٹیو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ at the other person اسٹو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ لڑائی شروع کر دو گے اگلے کے ساتھ نہیں میٹ جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے اور تم جو کہہ رہے ہو غلط دیٹ از از از ناٹ ریئلی بینگ اگریسو اسٹو کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اندر ایک سپورٹ اپنے لیے بناتے ہیں اور آپ اپنے اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کو اپنی چوائس کو اپنی ڈسیزن کو جو ہے لاگو کرتے ہیں آپ اس کو شیئر کرتے ہیں آپ اگلے کو بتاتے ہیں کیونکہ ہیلدی के लिए کے لیے ہمیں لائف میں ہونا بھی آنا چاہیے. ہمیں اپنا चाहिए हमें अपना بھی جو ہے اس کو شیئر کرنا آنا چاہیے تو کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے رائٹ right کو اسٹمپ پیٹ کر جائیں یا آپ کسی اور کو بولنے کا حق نہیں دیتے بلکہ آپ اس کو بھی حق دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی حق دیتے اگلی اسٹریٹجی جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کو کنٹیجنسی مینجمنٹ کا نام دیا جاتا کنٹیجنسی مینجمنٹ جو ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیسکلی آپ بہیویئرز بہیویئرس کو خاص قسم کے بہیویئرس کو پیدا کرنے کے لیے آپ کچھ چیزوں کو مینوکولیٹ کرتے ہیں سچویشنس کو مینوکولیٹ اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ جو ڈیزائرڈ بیہیویر ہے وہ ممکن ہو سکے در different forms جو contingency management strategies لے سکتی ہیں ان میں سے ایک فارم جو ہے وہ شیپنگ کا ہے شیپنگ سے مراد ہے کہ کوئی desired, desirable behavior بیہیویئر سکھانے کے لیے آپ اس سے کوئی ملتی جلتی چیز کو ری انفورس کرنا شروع کر دیتے تو جب وہ ملتی جلتی چیز انسان سیکھ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ڈیزائرڈ چیز کی طرف آنا اس کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے زیادہ ممکن ہو جاتا ہے تو یہ شیپنگ کی ایک یو you نو know ایک اسٹریٹجی ہے اسی طرح ایک اور جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم آؤٹ ٹائم آؤٹ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بیسکلی کیا ہے ٹائم آؤٹ سے مراد ہے کہ اگر کوئی ایسا بیہیوئر جو ڈیزائرڈ یا ڈیزائربل بہیویئر نہیں ہے مثلا بچے نے شور مچانا شروع کر دیا یا چیخنا شروع کر دیا ایک کلاس روم سچویشن میں تو وہاں سے پھر آپ بچے کو کچھ دیر کے لیے کچھ منٹ, من, منٹ منٹس کے لیے یا پانچ سے سات آٹھ منٹ کے لیے اس جگہ سے نکال کے اس انوائرمنٹ میں سے نکال کے باہر لے آتے اور اس کو ایک ایسی انوائرمنٹ میں لے آتے ہیں جہاں پہ اس کے لیے کوئی سٹیمولیشن نہ ہو اس کو کوئی اٹینڈ کرنے والا نہ ہو کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ بیہیویئر جب جب فزیکلی بھی آپ انوائرمنٹ کو چینج کر دیتے ہیں اور اور انسان کو وہ اٹینشن یا وہ رسپانس نہ ملے جس, جس کے لیے وہ بیہیویر جو ہے وہ ٹریگر کرتا ہے تو وہ بیہیویئر جو ہے وہ چیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ٹائم آؤٹ کی ٹیکنیک ہے یہ ٹائم آؤٹ کی ٹیکنیک جو ہے یہ اکثر سکولوں میں خاص طور پہ یوز کی جاتی ہے ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ساتھ بھی اسکول میں یہ یوز کی گئی ہو جب کہ آپ ڈسٹرب کر رہے تھے کلاس میں تو آپ کو ٹیچر نے کہا ہو کہ جا کے باہر کھڑے ہو جاؤ دس منٹ کے لیے تمہاری پنشمنٹ یہ ہے کہ کلاس سے باہر نکل جاؤ اور دروازے کے باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ دیٹ از ٹائم آؤٹ بیسکلی اسی طرح ایک اور جو اسٹریٹجی اسی حوالے سے ہے وہ کنٹیجنسی کنٹریکٹنگ ہے کنٹیجنسی کنٹریکٹنگ میں کیا ہے کہ تھراپسٹ اور کلائنٹ جو ہے وہ آپس میں ایک اگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ یہ بہیویئر اگر تم اپناؤ گے تو تمہیں یہ یو you نو know, یہ اس کے فائدے ہوں گے اگر نہیں اپناؤ گے تو تمہیں فائدے نہیں ہوں گے تو ایک آپس میں ایک قسم کا کانٹریکٹ سا سائن ہو جاتا ہے تو پھر کلائنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کانٹریکٹ اگر میں نے بریک کر دیا تو آئی ویل ناٹ گیٹ دی بینیفٹس یو نو دیٹ آئی ادروائز ویل اسی طرح ایک اور اصول جو ہے اس کو ہم نفسیات میں پری میک principle بھی کہتے ہیں یہ بڑا پرانا اصول ہے جس کو کئی کتابوں میں گرینڈ مدرز رول کا نام بھی دیا جا سکتا ہے یا دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی فارس کے رول یہ بنا دیا جاتا ہے گھر میں کہ اگر ہوم ورک کرو گے تو تمہیں آئس کریم بعد میں ملے گی ورنہ آئس کریم نہیں ملے گی یا کئی دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر ہوم ورک کرو گے تو تم بعد میں بیٹھ کے کارٹون یا ٹی وی دیکھ سکتے ہو ورنہ نہیں دیکھ سکتے تو آئی مین دس از یو نو اندر رول جو کنٹیجنسی مینجمنٹ میں شامل ہوتا ہے ایک اور جو طریقے کار بہیویو تھیراپی میں ہے اسٹریٹجی جو ہے اس کو ٹوکن اکانومی کا نام دیا جاتا ہے ٹوکن اکانومی جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹریٹجی ہے اور یہ خاص طور پہ دیکھنے میں آیا ہے ان انسٹیٹیوشن میں یہ زیادہ یوز ہوتی ہے جہاں پہ آپ مثلا سائیکاٹک پیشنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں یا سائیکیٹرک پیشنٹ سے ڈیل کر رہے ہو یا مینٹل ریٹارڈیشن کے کیسز سے ڈیل کر رہے ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو انمیٹس ہیں یا جو پیشنٹس ہیں یہ ایک خاص سسٹم کو روٹین کو فالو کرے وہاں پہ ٹوکن اکانومی جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے ٹوکن اکانومی کیا ہے ٹوکن اکانومی بیسیکلی ہے کہ اگر جو آپ اپنے آپ پیشنٹس کو یہ واضح کر دیتے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آئی مین کیا رولز ہیں کیا اصول ہیں اس جگہ کے تو وہ جب ان اصولوں کو فالو کرتے ہیں تو ان کو فالو کرنے کا ایک قسم کا انعام دیا جاتا ہے ایک ریوارڈ ملتا ہے وہ جو ریوارڈ ہے وہ ٹوکن کی شکل میں دیا جاتا ہے مثلا ٹوکن جو ہے وہ کارڈ کی شکل میں ہو سکتا ہے ٹوکن جو ہے وہ کوائنس کی شکل میں ہو سکتا ہے ٹوکن کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے تو بیسکلی آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا بھائی اگر ایک چھ گھنٹے کے پیریڈ کو مانیٹر کرنا ہے تو یہ ٹوکن کیوں دیے جا رہے ہیں چھ گھنٹے کے بعد کیوں نہیں کوئی نام دے دیا جاتا تو اس میں اس کا جو پرپز ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو پاپولیشن ہوتی ہے مینٹلی ریٹائڈ پیشنٹس کی یا یو you نو know, یہ جو پاپولیشن جو سائیکوٹک پیشنٹس کی ہوتی ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے امیجیٹ ری انفورسمنٹ کی ان کو اسی صورت میں سمجھ آتا ہے کہ یہ کام جو ہم نے کیا ہے یہ درست کیا ہے یہ ٹھیک کیا ہے تو لہٰذا جب انہیں امیجیٹلی ایک ٹوکن مل جاتا ہے تو وہ پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی شام کو جتنے بھی تمہارے ٹوکن اکٹھے ہوئے ہوں گے کہ ان کی بیسس پہ تمہیں ایک بڑا انعام مل جائے گا مثلا ان کی اگر نیڈ ہے شام کو یو نو سگریٹ پینا تو ہو سکتا ہے وہ یہ ٹوکنز جو ہیں ان سے ایک سگریٹ کی پیک ان کو مل جائے یا ان کی نیڈ اگر ہے کہ یو نو وہ چاکلیٹ کھانا چاہتے ہیں تو وہ ان ٹوکنز کو ایکسچینج کر کے شام کو چاکلیٹ لے سکتے تو ٹوکن اکانومی جو ہے دس از اندر ویری امپارٹینٹ اسٹریٹجی تو ان اسٹریٹجیز کے ساتھ میں اس بہیویر تھیراپی کے اس سیشن کو آئی ووڈ لائک ٹو وائنڈ اٹ اپ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے بہیویر تھیراپی کا اندازہ ہوا ہوگا کہ کیا مختلف اسٹریٹجیز ہیں جو یوز کی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ میں آج کا سیشن جو ہے اس کو ختم کرتا ہوں انشاء پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ